جناب جی پہلا سوال آپ کا حضور کے علم غائب اس میں عقیدہ میں بتا دوں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بغیر اللہ تبارک و تعالی کے بتائے نہ کسی نبی کو علم ہوگا نہ کسی رسول کو نہ کسی پیغمبر کو نہ کسی انسان جو کچھ حضور علیہ السلاۃ وسلام کو علم غائب ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے اب اس کا ثبوت لیجیے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے سور جن عالم الغیب فلا یوز ہیرو غیب غیبی احدا اللہ من تدا مر رسول اللہ عالم الغیب ہے اپنے غیب کی کسی کو خبر نہیں دیتا سوائے اپنے رسولوں کے ما کان اللہ الکم الغبی ولا کن اللہ یجتبی من مر رسول میشا اس کا بھی مفوم ہوئی کہ اللہ تبارک کا تعالی کسی کو غیب پر مطلع نہیں فرماتا سوا اپنے پسندیدہ رسولوں ایک اور جگہ فرما وہ علامہ مالم تکن تعلم اے میرے حبیب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے تمہیں سکھا دیا گیا ایک جگہ فرما وما ہوا الیب بے گنی کہ ہمارا رسول غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ایک آیت میں ہے دال من امبائی غیب نوہ علئے اے میرے محبوب یہ غیب کی خبر ہے جو تمہاری تر وہی کی جا رہی ایک آیت میں ہے دالک کا مین نام بائل غیب نو کہ یہ غیب کی خبر ہے تمہاری تر وہی کی جا رہی یہ ساری آیتوں کا انکار آئے گا یا نہیں کوئی کوئی یہ کہہ کہ حضور دو دیوار کے پیچھے کا علم رکھتے واقعہ کیا ہے کہ جو کچھ حضور کو علم غیب ہے وہ اللہ تبارک کا بطالہ کے بتانے سے اور وہ کتنا حضور کا علم غیب ہے اس پر ہمارے علما کا مذہب جیمی ماکانا وما یقوم جو ہو گیا اسے بھی حضور جانتے ہیں, جو ہونے والا ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اس پر مطلع کر دیا ہاں کوئی اگر یہ کہے کہ بغیر حضور کو بتائے علم ہے یہ کفر ہے یہ کسی ہمارے سنی مسلمانوں میں سے کسی کا بھی عقیدہ نہیں ایک سوال یہ دوسرا کیا تھا